بسم الرحمن الحمۃ الرحمہ محمد اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مختب حضرت سلام اللہ شاہ اس میں موجود تمام خواہران نگرامی ہوتا ہوں سامعین کو شمہ سن سلام عرض سلام کرتا ہوں فق الحمد کا سلسلہ درس بابو سلات درس نمبر دس اور صفحہ نمبر تینتیس اور سطح نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی اذان کے بارے میں کچھ آرائش ہے کہ آران کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ دو تین اور کلمات اس سلسلے میں موجود ہے تو فرماتے ہیں حضرت شاثر محمد ارواش فرماتے ہیں وباد الآزانی آزان دینے کے بعد اها یہ دعا پڑھیں یہ اخرا اج اباد الاذان یغنا اذان یہ دعا هذه الدعوه التامته والصلاه القائمهات اتم محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابس مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة ان برحمتك يا ارحم الراحمين اللہ صلی اللہ محمد و محمد یہ آزان کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے اور جو لوگ اذان کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد بھی آپ یہ دعا کو پڑھ سکتے ہیں آزان سن کے ختم ہوا یہ دعا کو پڑھیں اس کے دعا کے ثواب ازر ہمیں ملے گا تو و بعد سے احمد وباد ال آزان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللّہ اللہ رب حاض دعوت تامتی اے اللہ رب یعنی مالک حاج ہی یہ دعوت تام اس کامل دعوت چونکہ لوگوں کو نماشرف آپ دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں آزان کے ذریعے سے ہنج حل حیہ اللّہ فلاح حیہ اللہ خیر عمل کے کر اے اللہ جلدی کرو کامیابی کی طرف نماز کی طرف بہترین عمل کی طرف یہ دعوت ہے بلانا یہی ہے اسی طرح اشارہ تو کہتے ہیں اے اللہ رب مالک حاض ہی حاض یہ کامل جو ہے دعوت و سلاطل تو یعنی کیا بنے گا اے وہ اللہ یعنی اے اس دعوت اے کاملہ کا رب ہے اس دعوت کاملہ کا مالک و سلاۃ القائمتی اور اس دعوت کاملہ کے نظر میں کھڑی ہونے والی نماز کا رب کیونکہ تمام عبادتیں اللہ کے توفیق سے فضل تھوڑا دیتے ہیں لہذا نماز کا جو رب مالک و اللہ صلاۃ القائمہ وہ نماز جو کھڑی ہوتے ہیں اس دعوت کے نظر میں ہاں دعوت دیا لوگ آیا نماز کھڑا ہو گیا جماعت برپا ہو گیا تو اسی طرح ہے تو اللہم اے اللہ اس دعوت تام کی رب حاض دعوت تام اس تمام تام تامہ یعنی تام کامل دعوت کا رب وصلاد القائم ہے تو جس کے نظر میں کھڑی ہونے والے نماز کا رب آتی تو عطا فرما محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الوسیلتا ان کو وسیلہ عطا فرمائے یعنی ان کو ہمارے لیے وسیلہ کرا دے ہمارے محرت کا ہمارے باخص کا و اور انہیں انہی فضلت وہ فضلتیں عطا فرمائے ہاں یعنی ان کے مقام و مرتبہ درجات میں بہت بلند عطا فرمائی ان کو فضلت عطا فرما باقی تمام معلومات پر وہ درج اور انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمائے درج عطا فرما واپس ہو اور انہیں پہنچا دیں مقام محمودہ یعنی اس مقام مقامی محمود پہ مقامی لفظ تجمت مقام جگہ محمود پسندیدہ یعنی پسند کیا ہوا مراد اس سے جو رسول اللہ کے شفاعت کا مقام ہے رسول اللہ کی مقام شفاعت کو قرآن نے بھی مقامی محمود سے تعبیر فرمایا ہے اللہ نے تو اسی کے ہم دعا ہیں اے اللہ محمد و صفاغ وس وہ آپ کو پہنچا دے مقامی محمود پہ الزیذ جس کا وادہ تو نے وعدہ کیا اللہ نے کہا وعدہ کیا قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے رسول اللہ سے فرمایا آپ نعتنے والے تاجر پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو مقامی محمود پر فائز کریں اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اور یہ مقام محمود مقام شبہات ہے رسول اللہ خود جو شبہات کا مقام دے گا کل قیامت میں آپ خود فرما دیں قیامت میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی تو اسی طرح شاہراہ پر و آپ کو مقام محب اسو آپ کو پہنچا دے مقامی محمود پر وہ مقام محمود اللہ جس کا واد تہِ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اور جب محمد کے اس مقام محمود پہ, پہ پہنچے شفاعت کے درجے پہ آپ کو پہنچایا یا شفاعت کا آپ کو مل گیا تو اب ہم اپنی جو پیش کریں ورژن اور اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما شفاعت و آپ کے شفاد یوم قیامد قیامت کے دن بر احمد گاہ یا ارحم الرحمین ہاں جی بر احمد گاہ تیر رحمت کے واسطے سے یا اے آرحمر رحمین ارحم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمین رحم کرنے والے تجمہ یہ ہوا اے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحمت کا واسطہ تیرے رحمت کا واسطہ ایک ہیں کہ تو ہماری اس دعا کو قبول کرے تیری دعا کو قبول کرے تیرے نبی کے بارے میں ہم نے اس دعا کی اس کو بھی قبول کریں اور ہم نے رسم تیرے نبی کے شہاد تو اس سے مانگا اس دعا کو بھی تو ہم سے قبول کرے ہاں جی بے رحمت عالم الرحمن تیرے رحمت کے واسطے سے پروانگ والا کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں چونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اسی عظیم رحمت کے برکت اور بدولت سے ہماری دعا کو قبول فرما اللہم یا اللہ صلی علّہ محمد او آل محمد اللہ محمد عل آل محمد پر اپنی رحمتِ نظر یعنی رحمت کے نزول کی دعا ہے خدا کے دربار میں تو اے اللہ تو رحمت نازل الفرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ محمد والی اور آل محمد پر اپنے رحمت نازل فرما۔ تو یہ جو ہے دعا ہے آزان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کا مختصر ترجمہ کو بتا دیا اس کے بعد آگے برف فرماتے ہیں وہ ان زیادہ اور اگر آپ اضافہ کریں اللہ تعالیٰ کا اسی دعا پہ یا شاہ جو چائے مینل آتی اور دعاؤں میں سے وہ سلوات اور درود ملا درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا لا امنماً نہیں کیا جاتا آپ اس دعا پر اور بھی دعائیں اور درود پڑھ سکتے فلاں یجز اور جائز نہیں ہی ہیں لماظین آزان دینے والے کے لیے ان یتک اللہ یہ کہ بات کرے بيقلامين. کوئی بھی بات کا سیر زیادہ یعنی اور یتک المہ زیادہ بات کرنا جائز نہیں ہے پھر اسنائم اسنا اذان دیتے ہوئے اذان کے بیچ میں اور اقامت پڑھتے ہوئے اقامت کے بیچ میں آپ جو ہے کوئی بات زیادہ باتیں نہیں کر سکتے نہ زیادہ باتیں کر سکتے ہیں بہ آزان دیتے ہوئے اقامت دیتے ہوئے کیونکہ آپ نے پرسوں بھی پڑھ پر لیا تھا کار کی میں اس میں ترتیب اور موالات شرط تھے تو موالات میں یہی ہوتے بیچ میں کوئی فالتو باتیں نہیں کرنا ہے صرف آزان دینا تو آزان دینا کامت پڑھنا پر اکازت پڑھنے بیچ میں کوئی اور باتیں فالتو کام فالتو باتیں نہیں کرنا ہے ادھر بھی پڑھ لیتے ہیں اسی بات کو دوبارہ تاکید کریں فرمایا جائز نے لماجن آزان پڑھنے والے کے لائق بیکل عام کسرین ایک زیادہ بات کریں پھر آسنا ہیما دونوں کے بیچ میں یعنی آزان دیتے ہوئے آزان کے بیچ میں عقامت پڑھتے ہوئے اقامت کے بیچ میں یہ مراد ہے اب اسے آستنائے ہمرا سے مراد یہ مراد نہیں ہے اذان ختم ہو گیا پھر اقامت بیچ میں اقامت و میں بیچ میں یہ مراد نہیں ہے اذان پڑھتے ہوئے اذان کی کلمات کے بیچ میں اقامت پڑھتے ہوئے اقامت کے علمات کے بیچ میں کوئی فالتو باتیں نہ کریں زیادہ باتیں کرنے بھی جائز نہیں ہے اور یشکیا یا اس کو چپ رہیں متمازن دیر تک وہ بھی جائز نہیں ہے ہاں جی بس یہ کہ ہے کلمات اذان کلمات اکامت کو پڑھتے چلیں نہ کوئی فالتو باتیں زیادہ کریں اور نہ چپ رہیں چپ رہیں دیر تک وہ انتقالہ اور البتہ کبھی مجبوری کے موقع پر بات کریں بشین یا سن تھوڑی سی بات بالخوفیتی خاموشی چپکے سے یعنی آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑی بات کریں وہ صورت اور جلدی میں فی امرین ضرورین کسی ایسی مجبور کام کے سلسلے میں یافو تو ضروری کام سے میں یافو تو وہ کام چھٹ جاتے فوت ہو جاتے ہیں وہ سے نکل جاتے ہیں ان علم یتکلم اگر آپ بات نہ کرنے کے صورت میں جیسے مثلا آپ نے دودھ چولہے پہ چڑھا ہوا ہے پھر آپ نے اذان پڑھنا تھا اگر آپ نے اس بیچ میں جو ہے اذان کو روک کے اس چولہے کو بننے کا دودھ سارا گر جائے گا مثلا یا آپ مسجد میں اذان دے رہے تھے ہاں جی تو مسجد میں فرض کرو وہاں پر کوئی نقصان ہونے کا امکان ہے وہاں پر تو اس کو جو ہے آپ نے فوراً اس نقصان کو ٹالنا یا کسی کو بولنا ہے بھائی یہ اس طرح کو بول کے تو پھر آپ نے اپنا آگے نماز کو ادامہ دینا ہے کوئی مسئلہ کوئی مجبور ضروری کام ہو جائے تو تھوڑی سی بات کریں وہ بھی چپکے سے کریں آہستہ بولیں جلدی میں بولیں تو ہر لا حاجت الرالثنا پھر جو ہے ضروری مضورت کے مقابلے پر چپکے سے آہستہ تھوڑی بات کریں تو کوئی ضرورت نہیں آزان کو اثر نہ پڑھنے کا اقامت کو اثر نہ پڑھنے کا ونلا ورنہ فلیستانی ورنہ آپ اثر نو اذان پڑھیں اور اقامت پڑھیں یعنی کسی ضرورت کے بغیر آپ نے بیچ میں زیادہ باتیں کیا اقامت پڑھتے ہوئے یا آزان پڑھتے ہوئے تو اقامت کے کی دوران کیا تو اقامت کو دوبارہ پڑھو اذان کے دوران میں آپ نے زیادہ اضافی باتیں کی ضرورت کے مطابق کوئی اور کام میں لگیا. یا کافی دیر تک چپ رہا تو اذان کو دوبارہ پڑھو لیکن کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے آپ نے تھوڑی بات کی اور وہ بھی آہستہ چپ کے جلدی میں تو پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں وہی اذان صحیح ہوگا وہی اقامت صحیح ہوگا اب آگے آزان و اقامت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں وہحی کل سوادن یعنی آبادی جہاں لوگ رہتے ہیں کثرت کے ساتھ تو فرماتے وہی کل سواد, یعنی سواد یعنی حل آبادی آبادی سمرت کو کون سی جی جگہ یعنی منال میں سے قراع دیہاتی بولتے ہیں میں سے جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ولبلدان اور شہروں میں سے ہاں جی ول ہاں جی اور بلدان شہروں میں سے اور آشام کھلے میدانوں میں یا صحراؤں میں کھلے میدانوں میں رہنے والے لوگ ان صحرا نشین وغیرہ مناتے سے صحراؤں میں رہنے والے لوگ جو کھلے میدان ہیں وار باب اور خانہ بدوش لوگ ہاں جی جو مسلسل سفر میں لیتے ہیں اپنے تمام سامان جانور جاتے ہیں یہ لوگ جانور پالتے ہیں جانوروں کے ساتھ جہاں گاس ہے وہاں پالتے اور, اور پورے ملک کے اندر یہ لوگ پھرتا رہتا ہے تو خانہ بدوش لوگ یہ بھی چونکہ ایک کمیونٹی ہے وہ صحرا نشین بھی ایک کمیونٹی ہے ہاں جی تو یہ مظہر کو یہ کمیونٹی ہے تو ان لوگوں میں مظہر کمیونٹی کے اندر ہاں ان تمام لوگوں میں ان لم لمبنوں اگر آزان نہ دے قتل کبھی بھی ہاں ایک گاؤں میں کبھی بھی آزاد نہ دے شہر کبھی بھی آزان نہ ہو ایک شہر نشین لوگوں ہے ایک جماعت ہے ہاں جی اس میں کبھی بھی نہ ہو ان خیمہ والوں میں کبھی بھی نہ ہو لم آزنوں ان لم اگر آزان نہ دیا جائے قتو کبھی بھی تو واجبت واجف اور وہ ہو مسلمان ہو, ہو اور تو ہے مقاتلہ تو وقت کے ان کے ساتھ جنگ لانا علّہ امام وقت کے امام پر ان سے مقاتلہ کریں وہ جان بوجھ کے اگر نہیں پڑے تو حتیٰ یوں یہاں تک یہ لوگ پلٹ کے آ جائیں اللہ شاعر اللہ اسلام کے عظیم نشانی کے شاید نشانے اسلام کے عظیم نشانے چونکہ جمعہ جماعت آذان ہاں جی یہ سب اسلام کے نشانے ہیں باقی باقی جو مذاہب ہیں یہود ہیں نصارہ ان میں ایسی کوئی چیزیں نہیں لہذا جو ہے شہاں یہاں تک کہ پلاٹ اسلام کی اس عظیم نشانی کی طرف جو کہ نماز سے جماعت ہے اقامت ہے جمعہ ہے ان کی طرف پلٹ ہیں ولا خفا جی اس بات میں کوئی یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ نلازان وال اقامت ہے اور یہ کوئی مخفی بات بے شک اور والامت جو ہے ہے جس کے اور اس کے نظم کھڑے ہونے والی جماعت جمعہ جماعت من الشاعر الزامی فی السلام اسلام کے جو ہے بہت بڑے نشانیوں میں سے شاعر نشانی اسلام بڑے اسلام کے بہت بڑے نشانیوں میں سے ہیں لہٰذا ان نشانیوں کا مکمل طور پر پورا ہونا ضروری ہے ہاں جی ان کو جو ہے ان میں کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے اور کسی بستی میں افراد کر رہے ہیں کبھی بھی آزاد نہیں ہو رہا کبھی بھی جمعہ نہیں ہو رہا کبھی بھی جماعت نہیں ہو رہا ہاں جی تو وہ سارے لوگ کو ہیں ہے کیونکہ ایک فرض ایک کیفائی اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں پہ مسلمان نشین علاقہ ہو کبھی آزان نہ آتا ہو کبھی وہاں نہ ہوتا ہو جمعہ کھڑا نہ آتا ہو جب یہ سب ایک مسلمان ملک کی نشانے ہیں، مسلمان بستی کی نشانے ہیں، مسلمان شہر کی نشانے ہیں، مسلمان گاؤں کی نشانے ہیں، جہاں کے ہر میناروں سے آزان آ جائے ہر نماز کے ٹائم پہ اور اس کے نظر میں پھر جمعہ جماعت کھڑی ہو لہٰذا جو جہاں جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں شریعت نے سختی سے فرمایا وات کی امام سے حاکم اسلامی سے اگر وہ جان بوجھ کے مسلسل چھوڑیں اس عظیم شاعر کو تو ان کے ساتھ جان لڑیں تاکہ یہ لوگ پلٹ کے آ جائیں اور سچا مسلمان بن جائیں یہ سب اس کی اہمیت کو سمجھیں تو انہی کلمات کے ساتھ میں آج کندر سے اختتام کرتا ہوں اللہ تبار و تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر دین کے اقدامات کی اہمیت کو جان کر عمل کرنے کی توفیع تو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں اپنی فضل اور احسان کے سائے میں زندگی کے لمحات گزارنے کی خیر وافیت کے ساتھ توفین سے فرمان آمین یا رب العالمین